رانا مختار موردین کو حضرت اللہ طاللہ بنیالی سے مختلف و بیانوں پارا موضوع دکان پرئی اشادی توید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان لازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس بَيْتَ مَبَارَكًا بَيْتًا مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ كان آمنا وللہ ہلج منیتا ومن کفرفاح نلمی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم امام خاتم البی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت سید نحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان مبارک ہے جس میں آپ نے اسلام کی کے لیے پانچ ستونوں کا ذکر فرمایا ہے پانچ ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے بیت اللہ کا حج کرنا ہے حج کا لغوی لفظی معنی ارادے کا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اور حج کا شرحی اور اصطلاحی معنی یہ ہے مخصوص دنوں میں جگہ پہ خاص قسم کے چند کام کرنا اس کو حج کہتے ہیں یعنی مخصوص دنوں میں سے یہ نیت کر کے چلنا کہ میں ایک مخصوص جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں اور اس جگہ پہ پہنچ کے میں چند مخصوص اعمال افعال اور کام کروں گا نیت سے مکے کی طرف سفر کرنا عبادت بنے گا اور اس کا نام کیا ہوگا حج اگر کوئی آدمی مخصوص دنوں میں کسی خاص قبر کا ارادہ کر کے سفر کرتا ہے کہ میں اس قبر پہ اس مزار پہ اس جگہ پہ ان مخصوص دنوں میں پہنچنا چاہتا ہوں تو یہ بندہ جو اس قبر کی طرف سفر کر کے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں شرک فل حج اگر مخصوص ایام میں اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا عبادت ہے تو مخصوص ایام میں اللہ کے گھر کے سوا تازی کسی اور جگہ کا سفر کرنا کیا ہوگا شرک ہوگا اس کا نام کوئی عرس رکھ لے یا اس کا نام کوئی زواری رکھ لے نام بدلنے سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی شراب کی بوتل پر اگر شربت روح افزا لکھ دیا جائے تو وہ شراب شربت روح افزا میں نہیں بدل سکتی نام چاہے اس کا کوئی سا رکھا جائے لیکن مخصوص ایام میں مخصوص جگہ کے لیے تعظیم کی نیت سے سفر کرنا حج ہے اس کو عبادت کہتے ہیں اگر بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے اس قسم کا سفر کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے شرک امام المبیا سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کے لیے سامان سفر نہ باندھو ہو بالکل میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے ارشاد کا جو حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے تین مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کے لیے سامان سفر نہیں باندھنا ان میں ایک مسجد بیت المقدس دوسری مسجد نبوی تیسرے بیت اللہ گھر سے نیت کر کے چلو میں بیت المقدس جا رہا ہوں ٹھیک ہے گھر سے نیت کر کے چلو میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے گھر سے نیت کر کے چلو کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں مکے میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن کسی چوتھی مسجد کے لیے بھی قبر آپ چھوڑ دیں ایک دفعہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سامان سفر باندھنا سرگودے سے بندہ جا رہا ہے میں شاہی مسجد دیکھنے جاتا ہوں یا میں فیصل مسجد میں جانا چاہتا ہوں قبر تو اپنی جگہ پہ رہ گئی کسی چوتھی مسجد کے لیے بھی سامان سفر باندھنے کی اجازت ہو. تین مسجدوں کی طرف اجازت دی گئی درس ہوتا ہے وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ورنہ میں احادیث کے رو سے اور صحابہ کے عمل کے رو سے آپ کو بہت کچھ بتاتا چنانچے ایک شخص سفر کے لیے سامان باندھتا ہے اس سے ایک صحابی پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کوہتور کی زیارت کے لیے جہاں حضرت موسا پہ وہی اتری تھی اور صرف وہی نہیں اتری جس جگہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی کوہتور جس جگہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی جہاں حضرت موسا علیہ السلام پہ پہلی وہی اتری اس نے کہا میں کوہتور جانا چاہتا ہوں صحابی نے اس کو کوہتور جانے کی اجازت نہیں دی اٹھائیے مصنف عبد الرزاق آپ کو اس میں یہ روایت مل جائے گی کوہ دور جانے کے لیے آپ دیکھتے چلے جائیں پوری سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی مکے سے چلاؤ کوئی صحابی مدینے سے چلاؤ کہاں جا رہے ہو بھائی جی میں شام کے علاقے میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو حضرت ابراہیم کی قبر دیکھنے کے لیے حضرت اسماعیل کی قبر دیکھنے کے لیے حضرت زکریہ کی قبر دیکھنے کے لیے حضرت یا کی قبر دیکھنے کے لیے بیت المقدس جہاں بیسوں انبیاء مدفون ہیں اور جس کے متعلق اللہ فرماتی ہیں لے نوریہ من آیاتنا سبحان اللزی اسرا بہ ابدی للم من المسدل حرام عل المسدل الزی بارکنا ہاؤ لہو اللہ بارکنا جس بیت المقدس کے گردا گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں میرا خدا گواہ ہے اور قرآن میرے ہاتھ میں ہے ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی کسی پیغمبر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر ہے جائی حدیث کی کتابیں دیکھیے تاریخ کی کتابیں دیکھیے سیرت کی کتابیں دیکھیے ہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں چونکہ الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہماری چھوٹی سی بات جو ہوتی ہیں وہ کل بہت بڑی بات بن کے سامنے آتی ہیں اور ہم تو ایسے غریب ہیں کہ جو بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی لوگ ہمارے متعلق وہ باتیں بھی بنا لیتے ہیں جو ہم نے کہی بھی نہیں ہے وہ ہمارے متعلق پروپگندہ ہونے لگتا ہے یہاں تو میں ایک بات کا اشارہ کر چکا ہوں کل کلا کوئی عالم یا کوئی مولانا یہ لوگوں سے کہیں کہ بندیالوی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے منع کیا اس نے اور اس نے کہا ہے کہ تین مسجدوں کا آپ سفر کر سکتے ہیں چوتھی کسی مخصوص جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں تو شاید میں قبروں پہ جانے اور قبروں کی زیارت کرنے اور وہاں عبرت حاصل کرنے میں اس سے منع کر رہا ہوں قطن نہیں قطن نہیں قطن نہیں کسی ایک قبر کی نیت لے کر کہ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں میں بہو کی قبر پر جا رہا ہوں میں علی حجمیری کی قبر پہ جا رہا ہوں میں شاہ رکن عالم کی قبر پہ جا رہا ہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا رہا ہوں میں حضرت حسین کی قبر پہ جا رہا ہوں کسی ایک قبر کی مخصوص نیت کر کے سفر کرنے کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی ہے شریعت کہتی ہے کسی ایک قبر کی نیت کر کے نہیں جانا ویسے قبرستان جانا ہے جائیے قبرستان قبروں کی زیارت کیجئے جائیے قبرستان وہاں جائیے اور میں آپ کو آج اس جانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں قبرستان جائیے اس کے لیے کوئی دن مخصوص مفت کیجئے ایام مخصوص اس کے لیے نہ کیجیے دس محرم کو جانا ہے ہمارے شہر میں دس محرم کو لوگ اتنے نہیں جاتے دیہاتوں میں مقرر ہے دس محرم اور شہریوں کے لیے مقرر ہے شب برات تمہارے لیے مقرر ہے شب برات بھی تم نے شب برات میں جانا ہے اور ہمارے دیہاتوں میں دس محرم کو لوگ جاتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے قبرستان جانے کے لیے کسی دن کو مخصوص نہیں کرنا فلاں دن جانا ہے فلاں رات ہم نے قبرستان جانا ہے جس دن آپ کو موقع ملے جب سہولت سے آپ جا سکیں دن میں جائیں یا رات میں جائیں جس دن بھی آپ جا سکتے ہو قبرستان جائیے لیکن آپ کے ذہن میں قبرستان جاتے ہوئے تین نیتیں ہونی چاہیے تین ارادے آپ کے ہونے چاہیے پہلی نیت آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے تو جب آپ سنت سمجھ کے جائیں گے تو سنت پہ عمل کرنے کا اللہ آپ کو سوا بتا کرے گا کہ سنت پہ عمل کیا اس آدمی نے چونکہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے لہذا میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان جا رہا ہوں پہلی نیت آپ نے یہ کرنی ہے دوسری نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں وہاں جا کے عبرت حاصل کروں گا یہ جو دنیا کا گھمنڈ میرے ذہن میں گھس گیا ہے اور یہ جو تکبر میرے وجود پہ حاوی ہو گئے ہیں اور یہ جو دولت کی محبت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ جو سرمایے کی محبت میں میں اندھا ہو گیا ہوں میں وہاں جاؤں اور اپنے جیسے لوگ جو مجھ سے بہتر کھاتے پیتے رہتے پہنتے تھے آج وہ وہاں پہنچ گئے ہیں قبریں ان کی گری ہوئی ہیں مٹی اس پر موجود نہیں ہے نہ کوئی سبزہ ہے نہ چراغ ہے نہ بلبل ہے نہ بلبل کی آواز ہے نہ وہاں کوئی چھت ہے نہ وہاں کوئی دیا ہے تو میں عبرت حاصل کروں گا کہ اس طرح کے لوگ اگر یہاں پہنچ گئے ہیں کل میں نے بھی یہاں آنا ہے میں, کیوں میں میں کر رہا ہوں میں کیوں کہتا ہوں میں میں آنا آنا اگلے دن بھی میں نے ایک جگہ پہ درخت پہ کہا کہ ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں میں میں اور عربی میں کہتے ہیں آنا آنا آنا آنا, آنا جس سے انامیت نکلی ہے آگے نیت میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں آنا انا کا لفظ بندوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ میں میں اور انا انا تجھے نہیں سجتا یہ مجھے سجتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے سجتا ہے کس طرح مجھے سجتا ہے اللہ نے فرمایا بمار سلام من قبل کا من رسول میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے نو ہی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے اللہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ لا اللہ الا انا میں معبود ہوں میں الہ ہوں میں مشکل کشاہ ہوں میں حاجت روا ہوں یہ جو میں, میں ہمارے اندر آ ہے اور انا انا ہمارے اندر آ ہیں اور یہ دولت کے بت کے ہم پجاری بن گئے ہیں اور دولت اور سرمایہ نے ہمیں اندھا کر کے رکھ دیا ہے قبرستان جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے کیا حاصل ہوگی بولیے تو یہ کن قبروں کو دیکھ کے ہوگی جہاں سنگ مرمر لگا ہوا جہاں فانوس چڑھ رہے جہاں ریشمی گلاف لگے ہوئے وہاں تو بندہ جا کے میرے گھر میں بھی ایسا فانوس ہوتا نا مزر جیبرت مزر جیبرت مزر ہو رہی جہاں سونے کے دروازے بنے ہوئے جہاں سونے کے دروازے بنے ہوئے جہاں قیمتی فانوس لٹکے ہوئے جہاں رشمی گلاف پڑے ہوئے جہاں سنگ مرمر کے فرش پیچھے ہوئے ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں ہوگی عبرت تب حاصل ہوگی جب عام قبرستان میں آؤ پہلی نیت کیا کرنی ہے جی سنت ہے دوسری نیت کیا کرنی ہے میں وہاں جا کے کیا حاصل کروں گا عبرت حاصل کروں گا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا میں مردوں کے لیے وہاں دعا کروں گا کچھ پڑھ کے انہیں بخش دوں گا ان کی مرفرت کے لیے میں دعا کروں گا تو قبرستان میں جا کے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا ورنہ آپ مسجد میں دعا کریں تو وہ نہیں پہنچتی عام میت کے لیے مسجد میں بیٹھ کے اگر دعا کریں تو وہ بھی پہنچ جائے گی دکان پہ بیٹھ کے آپ دعا کریں وہ بھی پہنچ جائے گی گھر میں بیٹھ کے اپ دعا کریں وہ بھی پہنچ جائے گی قبرستان میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آپ وہاں دعا کر لیں گے اور دوسرے آپ وہاں سے عبرت حاصل کر لیں گے ان کے لیے دعا ہو جائے گی اپنے لیے عبرت حاصل ہو جائے گی تو تیسرا فائدہ قبرستان جانے کا کیا ہے کہ وہاں جا کے مردوں کے لیے کیا کرنی مبارد. تو جو لوگ بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان سے دعا کرواتے ہیں مبارد. تو پھر قبروں کی زیارت کے تو ہم قائم تو مخالف ہوئے خبروں کی زیارت تم تو جن قبروں کی زیارت کے لیے تم جاتے ہو تم ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہو بلکہ ان سے دعا کی درخواست کرتے ہو کہ بابا میں تیری قبر پہ آ گیا ہوں تو میرے لیے دعا مانگ دے یا تم کہتے ہو بابا میری تیرے اگے اور تیری میں چونکہ زندہ ہوں میری نہیں سنتا میں چونکہ زندہ ہوں میری نہیں سنتا کیونکہ تیری روح نکلی ہوئی ہے تجھے ہم یہاں دفن کر کے گئے تھے تیری نہیں موڑتا یہ کھڑا ہے زندہ آدمی قبر کے اوپر زندہ بندہ مردے کو کہہ رہا ہے میری نہیں سنتا اور تیری سنتا نہیں موڑتا تو یہ جو مخصوص قبروں کی لوگ زیارتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو قبروں کی زیارت کر رہے ہیں ایک تو وہاں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی اور دوسرے ان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ ان سے دعا کرواتے ہیں اور قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کے لیے کیا کرنی ہے یہ لوگ جب لوگوں کو یہ بات بتائیے لوگ کہتے ہیں توپا تو بھاجی ہم کیا اور ان کے لیے دعا ہم شیخ ابد القادری جی کے لیے ہم حضرت علی حجویری کے لیے ہم شاہ عالم کے لیے ہم کیا ہیں جی نکمے سے لوگ ہیں ہم ان بزرگوں کے لیے دعا کریں یہ ایک چکر چلایا جاتا ہے ورنہ آپ مجھے بتا دیں پر یہ دروت کا پہلا لفظ محبت کیا محبت میں محبت نے اے اللہ اے اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ تُو رحمت بھیجو کس پہ کون کہہ رہا ہے کس کے لیے دعا تو ہو رہی درود کیا درود دعا ہے نا درود کیا ہے درود دعا ہے آل اے اللہ تو بھیج میرے نبی پر اے اللہ برکتیں بھیج میرے نبی پر اے اللہ تو فضل کر میرے نبی پر اے اللہ تو رحمتوں کی بارش برسا میرے نبی پر ادنا امتی جو ہے وہ امام المبیا کے لیے دعا کر رہا ہے یہ آپ کو کس نے بڑھا دیا کہ چھوٹے بندے بڑوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے خود درو دعا ہے اور اس میں خطاب کس کو ہو رہا ہے درود کہاں سے شروع کرتے ہیں بھائی چلو جڑے لوگ سلاد و سلام الگ ہے یا رسول سے شروع کرتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے لیکن جو لوگ اللہ محمد صلی اللہ محمد سے شروع کرتے ہیں وہ بتائیں کس کو کہہ رہے ہو کس کو تو پھر درود جانا کہاں چاہیے نہ جانا نبی باپ کے پاس جائیے کیا کس کو رہے کیا اللہ کو رہے اور جانا ادھر جائیے اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کی عقل کا حالانکہ درود میں نبی پاک کو خطاب ہی نہیں ہے بلکہ درود میں ہم کہہ کس کو رہیں اے اللہ اے اللہ تو دعائیں ساری کہاں جاتی ہیں تو یہ دعا ہے تو کس کے سامنے ہونی ہے اللہ کے سامنے ہونی ہے تو ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے لیے دعا کر رہا ہے خود میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو آزان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب حاضر دعوت تاما وسلاطل قائمہ آتے محمد انل وسیلہ آتے محمد نل وسیلا یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جس کا جمود لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ وسیلہ مراد ہے اولیا اللہ کا وسیلہ یہ وہ وسیلہ مراد نہیں ہے بلکہ میں نہ اس دعا کا یہ ہے اے اللہ اے اللہ آتے محمد انل وسیلا اے اللہ تو دے دے ہمارے پیارے پیغمبر کو مقام وسیلہ خود نبی پاک نے تشریح کی اٹھائیے حدیث کی کتابیں نبی پاک نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے جنت میں ایک منزل ہے اس سے اونچی اس سے بڑی اس سے اعلی اس سے افضل منزل پوری جنت میں کوئی نہیں ہے سب سے اعلی مقام جنت کا سب سے اونچا مقام جنت کا اس کا نام ہے وسیلہ اور اس پوری کائنات میں سے صرف ایک آدمی کو ملنا ہے صرف ایک آدمی کو ملنا ہے کائنات میں وہ مقام وسیلہ نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مقام اللہ مجھے عطا کرے گا اس لیے کہ میں امام الانبیاء ہوں خاتم النبیین ہوں سرور کائنات ہوں ساری کائنات کا سرتاج ہوں یہ مقام اللہ مجھے عطا کرے گا اے میری امت کے لوگوں ہر آزان کے بعد اپنے رب سے میرے لیے اس مقام کی دعا تم کیا کرو جس جس بندے نے یہ دعا کی میں شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں تو آگان میں جو آپ دعا مانگتے ہیں کس کے لیے دعا مانگتے ہیں آپ نہیں تو یہ جو آپ آدان کے بعد دعا مانگتے ہیں آپ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے پیارے پیغمبر کو کون سا مقام دے اور اس کو اس مقام کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں اس مقام کا نام وسیلہ کیوں رکھا گیا جو سب سے آلہ اور سب سے اونچا ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر کو ملنا ہے وسیلے کا مینا ہے قرب کا ذہن میں رکھیے وسیلا الوسیلا القرب وسیلہ کہتے ہیں قرب کو وسیلہ کہتے ہیں نزدیک ہونے کو وسیلہ کہتے ہیں قریب ہونے کو وسیلے کا مانا قرب کا ہے یہ جو ہمارے یہاں وسیلے کا مینا رائج ہو گیا ہے اردو وسیلا ہے زریعہ ذریعہ یہ اردو میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ جو عربی میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا میں نے قرب تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا جائیے ابن عباس کیا کہتے ہیں امام راضی کیا کہتے ہیں ابن کثیر کیا کہتے ہیں ابن جریر کیا کہتے ہیں بے والا کیا کہتا ہے مولانا ثناء اللہ پانی پتی کیا کہتے ہیں تمام تفسیر رول مانی والا کیا کہتا ہے اردو کی تفسیریں اٹھا لیجئے مولانا مفتی محمد شفی صاحب کیا کہتی ہیں مولانا مودودی صاحب کیا کہتی ہیں مولانا اجریس کاندری صاحب کیا ہیں اور چھوڑیے جی بیرے کے پیر کرم شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جائیے اردو کی تفسیریں اٹھائیے جن جن علماء نے اردو کے ترجمے لکھے ہیں قرآن کے اور تفصیلیں کی سب لکھتے ہیں الوسیلہ القرب الوسیلہ تکر وسیلے کا معنی نزدیکی وسیلے کا معنی قرب ہے وہ جو قرآن میں آتا ہے یازین عام تقلّہ بب الیہ الوسیلہ جہاں سے لوگ اپنا اردو والا وسیلہ ثابت کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اے لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو وہ قرب کس طرح ہوگا جاہ فی جاہدوفی فی سبیلی اللہ کے رستے میں جہاد کرو اللہ سے ڈرو متقی بن جاؤ گناہوں کو چھوڑ دو تو یہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اے وسیلہ تھوڑا جہاں اوکھا ہے وہ او وسیلا شوق ہے اس وسیلے میں گنا چھوڑنے پڑتے ہیں اس وسیلے میں ایمان اور آمالے سازیا کرنے پڑتے ہیں اس وسیلے میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنا پڑتا ہے اس وسیلے میں تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے وسیلے کا مینا ہے قرب نزدیکی کی کیا مطلب آمال سالیہ کر کے اللہ کا کرو تلاش کرو آ مال کر کے اللہ کی نزدیکی تلاش کرو اب آئیے اپنے معنی کو ثابت کرتا ہوں یہ جو جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ اور جو ہمارے پیارے پیغمبر کو ملنا ہے اور آزان کے بعد ہم اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں اس کو وسیلا کیوں کہتے ہیں اس, اس کو وسیلا نام کیوں دیا گیا وسیلا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس کو وسیلہ کہتے ہیں یہ مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے تو وسیلے کا لفظی معنی کیا تھا قرب کا نزدیکی کا تو اس مقام کو مقام وسیلہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کے کیا تھا بات تو ہم اور کرنا چاہتے تھے لیکن اس بات کی صفائی دینی بھی ضروری تھی ورنہ تو طوفان مت جاتا یہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا ہی نہیں چاہیے قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے ہم نہیں کہتے تھے ملکر نے یہ منکر ہے کہہ دیا نا نہ کہ نہیں جانا چاہیے پھر سنیے گا قبرستان جانا میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے اس سے کوئی من نہیں کرتا لیکن اس کے لیے کوئی دل مخصوص نہیں کرنے چاہیے فلاں دن جانا ہے اور فلاں دن تک انتظار کرنا ہے نہیں آم قبرستان میں جائیے زیارت کیجئے قبروں وہاں قبرستان میں پھرے عبرت حاصل کیجئے لیکن لیکن کسی مخصوص قبر کی نیت کر کے مخصوص دنوں میں کہ وہاں عرص لگا ہوا ہے یا میں زواری کے لیے جا رہا ہوں ان مخصوص دنوں میں مخصوص قبر کے لیے سفر کرنا اس نیت سے اس کو کہتے ہیں آئے ہی کوئی نہ کیا طواف کیا گیا یہاں قبروں کے طواف کیے گئے اور طباع حق تھا کیوں جی بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا طباف جائز مزے کی بات یہ ہے مسجد نبوی کا طباف بھی نہیں بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا طباف کرنا بھی جائز نہیں ہے حق ہے صرف بیت اللہ کا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیت اللہ پہنچے نوافر پڑھنے کی بجائے یا تلاوت کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ نوافر تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے تلاف گھر میں بھی کر سکتا ہے لیکن طواف والا عمل بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں کر سکتا لہذا اس کو زیادہ زور طواف میں لگانا چاہیے اور زیادہ طواف کرنا چاہیے طواف حج کا ایک رکن تھا اور طواف کرنا ہوتا تھا لوگوں نے وہ طواف قبروں پہ مزاروں پہ تازیوں پہ وہ طباف شروع کیا ملتزم ایک جگہ ہے بیت اللہ میں جہاں حجر اسود نصب ہے اس کونے میں حجر اسود سے لے کر جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں ملتزم کا لفظی معنی یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ چمتا جائے وہ, وہ جگہ جہاں سے بندہ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 سینا انہوں نے چمٹا رکھا ہے رخسار انہوں نے چمٹا رکھے ہیں اور ہاتھ انہوں نے یوں پر کر رکھے ہیں مزاروں پر اور قبروں پر اور گمبدوں پر اور دروازوں پر یہ ملت کی نقل اتاری بندے دے پوتنا تعظیم چھوڑی کوئی نہیں جو اللہ اللہ کے گھر کی تھی چھوڑی نہیں ہے کوئی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 روزانہ غلام اللہ خان جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں ایک بندے نے اپنی زندگی میں پینتیس ہزار علماء کو قرآن کی تفسیر پڑھائی ایک بندے نے پینتیس ہزار علماء کو قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے خطیب بھی ہے عالم بھی ہے زاہد بھی ہے تحجد گزار بھی ہے ساری زندگی اللہ کی تو ہی سناتا رہا گردنوں پہ اس طرح چلتے رہے پشاور کی مسجد میں درخت دے رہے ہیں کسی بندے نے اس طرح چلایا چھ انچ گلے پہ اس طرح چل گیا لیکن حضرت شیخ کی آواز میں موت پر کبھی فرق نہیں آیا نہیں اپنے موقع سے پیچھے پلٹے طرح چلتے رہے گولیاں چلتی رہیں جیلیں بھگتے رہے لیکن اللہ کی توحید کو اور قرآن کی آواز کو کریے کریے پہنچایا جگہ جگہ پہنچایا سننے والا ایک تھا یا تیس تھے یا تیس ہزار تھے ہر جگہ پہنچے میں آپ کو بتا رہا ہوں بندہ کتنا اونچا ہے عالم ہے مفسر ہے محدث ہے زائد ہے سب زندہ دار ہے تحجد گزار ہے تفسیر پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے بندہ اتنا آلہ اتنا اونچا بہت بڑا عالم فرماتے ہیں جب میں طواف کرنے کے بعد ہارے ہوا اور میں ملتظم کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ملتظم پہ ایک آدمی چمٹا ہوا ہے اس کے چہرے پہ داڑی بھی نہیں ہے بزرگ آدمی ہے ملتزم کے ساتھ وہ چمٹ کے رو رہا میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نہیں یہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے تو میں بھی ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے اپنی دعائیں مانگوں گا یہ عالم تھے یہ زائد تھے یہ مفسر تھے سوچ رکھا ہوگا کہ میں یہ دعا مانگوں گا یہ دعا مانگوں گا حضرت شیخ کہتے ہیں اچانک اس بندے نے جو مانگنا شروع کیا تو میرے کان کھڑے ہوئے وہ گجرات کے علاقے کا رہنے والا تھا اور تھا کوئی زمیندار اور چودھری بڑا چودھری اور زمیندار آدمی تھا تو وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے اللہ کو کہتا ہے مولا ایسا گجرات چودھری میں پاکستان سے آئے ہوں مولا اور اسی گجرات دے کے اسی سرمایہ دار اور برادری والے لوگ اور خاندانی لوگ ہاں مولا سڈے ویڑے اگر کوئی سا ملازم ور پہ مولا ساڈے ویڑے اگر کوئی سڈا دشمن تے سدا مخالف سیڑے ور پو گے اور ایک دفعہ معافی مانگ لے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 گئے آلموں کو دعائیں بھول گئی اس دعا میں لذت بڑی تھی اس میں لذت بڑی تھی اور دعا ہوتی وہ ہے جو اپنی زبان میں مانگی جائے اور مانگتے ہوئے بندے کو پتا چلے کہ میں رب سے مانگ کیا مانگ رہا ہوں تو ملتزم کے ساتھ چمچ چمچ کے رونا یہ عبادت تھا اگر کسی قبر اور مزاج کی جالی کے ساتھ چمٹ کے بندہ روئے گا اس کو کہیں گے شیرت فی ملتظم وہ شیرت فی الحج اور یہ شیرت فی ملتزم یعنی ملتزم کے چمکنے کے بارے میں اس بندے نے شرک کیا ہے چنانچہ بیت اللہ کی کوکھ میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حضر اسود کہتے ہیں اور جب طباب بندہ شروع کرتا ہے اس کو بوسا دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے طواب شروع کرتے ہوئے حضرت اسود کو بوسا بھی دیا اور اپنے رخسار مبارک بھی اس کے اوپر رکھ دیے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 حضر عصمت کو چومنے کے لیے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں آئے ہیں تو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے ابھی توحید پختہ نہیں ہوئی تھی ابھی شرط مکمل طور پر ان کے دلوں سے نہیں نکلا تھا تو حضرت عمر نے سوچا اگر میں حضرت عصمت کو گوسا دیتا ہوں اور یہ نئے نئے مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں یہ کہیں گے سن بتا نو پوجن تو روک دے سن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 انی اعلی مولنا کا حجرن میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے لا تنفاؤ نفع تیرے اختیار میں کوئی نہیں ولا تجرہ اور نقصان بھی تیرے اختیار میں کوئی نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے لا تنفاؤ ولا تجرو نہ نفع تیرے اختیار میں نہ نقصان تیرے اختیار میں میں تجھے نفع نقصان کا اختیار سمجھ کے بوسا نہیں دیتا ولؤلا رائے تو رسول <سؤال> اللہ ہے یو کب تو کہا, مجھے کابا کے رب کی قسم ہے اگر میرے پیارے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا فاروق آزم تجھے کبھی نہ چومتا میں تجھے کبھی نہ چومتا میرے پیارے پیغمبر نے چوبا تھا لہذا چومنا پڑ گیا کہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو قبروں کو چومتے ہیں اسلام کا شیدائی تو حجر اسود کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے کہتا ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے پیارے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا لیکن یہاں قبروں کی سیڑھیاں جس مزار جہاں ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھتے ہیں سیڑھیاں چومتے ہیں فرش چومتے ہیں سیڑھیاں چومتے ہیں پہلے چوم لیں یا پھر اتو لنگ گئے مشرق ہے نا مشرک ہے نا زلیل آدمی ہے زلیل ہو رہا ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سیدا جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ اب سیڑھیاں چوم رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے سیدے سے انکار کرتا ہے تیرے کو پتھر نہ چمواواں مٹی تیرے کو نہ چمواواں میں نے رب نہ آکھی چنانچے پتھر کو چومتا ہے سیڑھیوں کو چومتا ہے دروازوں کو چومتا ہے چوکوں کو چومتا ہے مزاروں کو چومتا ہے کبروں کو چومتا ہے جھنڈوں کو چونتا ہے جھنڈوں کو چومتا ہے بندوں کو چونتا ہے بندے آندے مشرق جو ہے بندے کے گوڈے چمنے بندے پیروں چہ پینا اتنی اتنی سفید داری والے بزرگ ہیں سلطان بہت کا نشین چٹ مٹ بالکل اور وہ داڑھی والا اس کے قدموں میں وہ داڑھی والا اس داری منڈے کے قدموں میں گر رہا ہے کیوں اور جی جو کچھ بھی ہے بہو نہ نسبت ہے نا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 اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا آج تو اندر امام المبیا کی قبر مقدس ہیں اس کے باہر حضرت آشا کے حجرے کی چار دیواری ہیں اس کے بعد نور الدین زنگی کسی سا پلائی ہوئی دیوار, دیوار, ہے. دیوار ہے. اس کے بعد جالیاں ہیں اندا قبری کوئی نہیں ہونا امدا قبری نہیں ہے اب اندا قبری تو یہ ہوتا کہ قبر کے اوپر ہوتا قبر کہا تو کہا تو, تو دور ہو گیا قبر سے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 ایک صدی تک زندہ رہا کسی ایک صحابی نے نبی پاک کی قبر کو بوسا دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے خدا دی قسم ہرچ بھی کدی نہیں لایا جاؤ مولوں سے پوچھو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی ایک صحابی نے جو ہاتھ رکھا نہیں ان کو پتا تھا ہمارے پیارے پیغمبر نے قبر پرستی نہیں خدا پرستی سکھائی اسی سے تو روکتے رہے اور یہ جو پیرے پیران ہیں حضرت شیخ ابد القادر کی لانی رحمت اللہ علیہ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں پتہ نہیں کھانے کے لیے احترام کرتے ہیں پیرے پیران ہیں بڑے بزرگ ہیں بڑے متقی ہیں ساری جان ہے گاؤں سے آگم ہے گاؤں سے آگم پڑھتے ہیں ان کے نام کی ناطے پڑھتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں ان کی کتاب گنیات الطالبین اٹھائیے اٹھائیے ان کی کتاب رنیات الطالبی اس میں پیرے پیران لکھتے ہیں قبروں کو ہاتھ لگانا اور قبروں کو بوسا دینا من مین الیہود جا جا بنیاد الطالبین میں اگر نہ موجود ہو مجھے جو سزا دے لینا حضرت پیران پیر کہتے ہیں قبرانو چمنا یہودیاں دی عادتیں کس نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جی رانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی احکام شریعت میں مولانا احمد رضا خان بریلوی سے سوال ہوا کہ قبر پہ قبر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے کیا قبر پہ جا کے ہاتھ لگانا چاہیے چومنا چاہیے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی جواب دیتے ہیں احکام شریعت میں یہ جواب نقل ہے مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں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 شہروں میں اتنی بات نہیں ہوتی کچھ ذرا تعلیم کا بھی اثر ہوتا ہے شہر دیہاتوں میں توپا توپو بال بڑے ہوئے ہیں بچے کے لٹ جھنڈ جھنڈ اس کو کہتے جھنڈ اور بھائی منواؤ نا اس کو منوا. نا نا نا یہ پیر صاحب دی کبر پہ جا کے منوانی یہ جھنڈ کتنے منانی یہ کس کی نقل اتاری انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ کے گھر کی کوئی تعبی جو انہوں نے بزرگوں اور قبروں پہ خرچ نہ کی ہو یہ جھنڈ پیر صاحب کے مزاج پہ جا کے لانی ہے یہ لت اچھے جا کے کٹوانی ہے یہ نقل اتاری ہادیوں کے اس فیل کی کہ جب وہ کنکریاں مار کے اور قربانی کر کے کیا کرواتے ہیں بال ہیں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 فلانے دی کنڈا بے تو فلا بزرگ کی مزار کا تنڈا پڑ کے کہیں وہ کہ سو قرآن سرتے رکھوال اور کنڈا نہ پھڑ بابا ٹکر جاسی وہ ان کو زیر میں بابا جو ہے نا اس کو میرے حالات کا پتہ ہے قسم کیا ہے حلف جس کو ہم اپنی زبان میں قسم کہہ رہے ہیں کیا ہے جی جس کو یمین کہتے ہیں کیا ہوتی ہیں میں ایک بندے کو کہتا ہوں تو نے یہ کام کیا ہے وہ کہتا میں نے یہ کام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 عبادت بن جائے گی اور حلف اٹھانا ہے تو صرف کس کے نام کا اللہ کا امام المبیا سرور کائنات کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا من حلفا بغیر اللہ فقد اشراکا وفی کا من حلفا بغیر اللہ فقد فقط کا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی فقد اشراکا کا بولو بولو اس نے کیا کیا شرط کیا تو قسم کس کے نام کی اٹھانی ہے اللہ رسول دی سو نہیں کہنی ہاں من تیری قسم ہے یہ بھی نہیں کہنا باپ کی قسم ماں کی کسم بیوی بی دی تو اٹھانی نہیں اس بیچاری کو کون پوچھے ماں کی قسم باپ کی قسم بیٹے کی قسم تیری قسم نہ کچھ نہیں کہنا ہتھا کہ کابے کی کسم نہیں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 اس کا نام کیا ہوگا شرک فلم حلف قسم کے معاملے میں اس نے کیا کیا؟ شرک انشاءاللہ آئندہ جمع ہماری وہ کتاب آ جائے گی شرک کیا ہے یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ کتابی شکل میں ہم شائع کروا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمع میں نے آج کون سا ہے جی آج دسواں درس ہے شرک کیا ہے آج دسواں درس ہے شرک کیا ہے اور آج میں اس کو اختتام پہ لے جا رہا ہوں آئندہ جمعے پہ میں نے ان دس درسوں کا خلاصہ بیان کرنا ان شاء پورے دس درسوں میں جو کچھ میں نے کہا شرک کی جتنی اقسام ہم نے بیان کی ہم ایک جمعے پر انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے دوستوں کو بھی آپ لائیں گے تاکہ اختصار کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شرک کیا ہوتا ہے آئندہ جمعے شرک کیا ہے اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے اور کتاب بھی انشاءاللہ شاء آپ تک آئے گی وہ بھی آپ نے لینی ہے انشاءاللہ کتاب بھی شرت فل حلف کہتے ہیں ایک جناب ہمارے ملک میں شرک ہے شرت فل اسما ناموں میں شرک ناموں میں عطا رسول عطا محمد عبد النبی عبد الرسول عبد المستفا محمد بخش احمد بخش نبی بخش حسین بخش امام بخش میرا بخش کس کس نام کو گنتے تھے تماشائی اللہ بخش اللہ بخش خدا بخش رب بخش مولا بخش احمد بخش علی بخش اللہ بخش علی بخش شیرت کے سر پہ سینگ ہوتے اور کیا ہوتا ہے شیرخ بخشنے والا کون ہے آمد. اس کے معنی اس کے نام کا کیا میانا بنا علی بخشنے والا احمد بخشنے والا پیر بخشنے والا حسین بخشنے والا امام بخشنے والا میرا بخشنے والا پیرا دتا اب لوگ رکھتے نہیں ہیں بھائی یہ پرانا ہو گیا ورنہ روح رو یہ کردہ پہ انکیا سے پیرا درحد پا گرو درحد پا گرو دیتا ان پتہ نہیں مولا تو کسے دیتا کتوں کو سوروں کو مرغیوں کو ان کو दिया نے دیا ان کو پیروں نے دیا لڑکی ہو گئی اللہ دتی اللہ سا ما یا کمون اللہ سا کتنے برے فیصلے کرتے کتنے برے فیصلے کرتے جیڑی شہتنگی نہ لگے اللہ دیتی پیرا دیتی توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہو. یہ شرکیہ نام ہے اس کو کہتے ہیں شرک فل اسما شرک فل اسما <تصفح> <تصفح> <تصفح> ناموں میں شرک کرنا نام کیا رکھنا تھا امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ناموں میں سے اللہ کو سب سے پیارے نام عبد اللہ عبد الرحمان کیا فرمایا آپ نے عبداللہ اللہ عبد الرحمان خدا دی قسم ہے ایڈا پیارا نام ہے عبد نا نہ تکبر جھلکتا ہے نہ فخر جھلکتا ہے نہ غرور جھلکتا ہے ناموں میں غرور جھلکتے ہیں مثلا رستم نام رکھ دیا سوراب نام رکھ دیا اور جناب کسی کا نام کچھ رکھ دیا جس کا باق کا مینا ہے جہان کا مینا ہے بڑے اس میں محمد شیر محمد شیر نہ جیتے محمد بکری بکری تو پھر حلال ہے شیر تو حلال بھی نہیں ہے اے نا رکھے انہیں لوگ نے محمد شیر یہ نام ہے تو ان ناموں میں تکبر جھلکتا ہے غرور جھلکتا ہے فخر جھلکتا ہے اور عبداللہ نام میں آئزی جھلکتی ہے ان کی ساری جھلکتی ہے توادو جھلکتا ہے نام ہی میں اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ کتنی اس میں ان ہے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ نام رکھو عبد الرحمان نام رکھو بھائی لوگ ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں اور بعد میں ایک صدی تک صحابہ زندہ رہے ہیں کسی صحابی نے اپنے بچے کا نام عبد المستفا رکھا عبد الرسول رکھا نہیں رکھا نہ عبل نام رکھا نہ عبدالنبی نام رکھا نہ عبدالرسول نام رکھا جائیے جتنے صحابہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں یا عبداللہ رکھا یا عبد الرحمان رکھا اور نبی پاک نے جتنے شرکیہ نام بدلے عبدالعزا, عبد العزا عبد جتنے شرکیہ نام تھے آپ بدلتے تھے تو بدل کے کہتے تھے عبداللہ اللہ عبد الرحمان عبداللہ اللہ مدینے میں سب سے پہلا بچہ حضرت عائشہ کا بھانجا حضرت زبیر کے لڑکے حضرت اسما کے فرزند پہلا بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام نبی پاک نے رکھا عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن جافر کون کون سے آپ کو سناؤں عبداللہ ابن جافر عبداللہ ابن جعفر آپ نے نام بدلے عبداللہ رکھا اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بھی آپ نے عبداللہ رکھا عبد الرحمان رکھا آج اگر اس کی جگہ پہ ناموں کی نسبت بزرگوں کی طرف کی جائے گی تو اس کا نام ہے شیرت فلم ہمیشہ زندہ رہنا کس کی صفت ہے اگر کوئی کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ مانتا ہے کہ دنیا ہی کی طرح وہ زندہ ہیں اس کا نام ہے شرک فی الحیات کہ ہمیشہ زندہ رہنا صرف کس کی چیز لاجمود بتکل اللح لا لاجمت آئندہ جو میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے لیکن سارے اضراد میری ایک بات سن کے انشاءاللہ اللہ آپ مجھ سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں ریڈیو سنتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں خبریں سنتے ہیں افغانستان کے جو حالات ہیں طالبان کے ساتھ جو بیت رہی ہے کوئی زی عقل آدمی اس سے ناواقف ہو نہیں امریکہ اقتصادی پابندیاں لگا کے یہ چاہتا ہے کہ طالبان کو جھکاؤں اور طالبان جھکیں اسلام خود بخود دک جائے گا لیکن داد دینی پڑتی ہے ملا عمر کو جس نے کہا امریکہ الٹا بھی لٹک جائے اسی اسامہ نہیں دینا بڑی ضرورت ہے اس سے پہلے جو کلنٹن تھے انہوں نے ایک مرتبہ میزائل داغنے کے بعد ملا عمر کو پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کلنٹن ملا عمر کو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ملا امر نے کہا تھا تیرے جیسے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تم سے بڑے عجیب لوگ ہیں اقتصادی پابندیاں ہیں روٹی نہیں ہیں رہائش نہیں ہے ڈٹے ہوئے ویسے بھی افغان قوم غیور قوم ہیں غیرت مند لوگ ہیں غیرت کا سودا کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں اور نظر آ رہا ہے سامنے امریکہ منتیں کر رہا ہے یہ کر لو سب کچھ کھول دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں وہی وہ کریں گے جو ہمارا ضمیر کہے گا اس کے سوا ہم کچھ نہیں کریں گے چنانچہ آج, آج پڑے مولا رشید احمد لدھیانوی جو کراچی کے ہیں وہ عام علماء کی طرح عالم نہیں ہیں کہ مبارغے سے کام لیں بڑا کڑا آدمی ہیں بڑا ستھرا آدمی ہیں بڑا صحیح آدمی ہیں اور وہ بری بات کہتا ہے اس کے دل میں ہوتی ہے سچی بات انہوں نے آج بھی اور پچھلے دربے مومنٹ میں بھی لکھا افغانستان قوم کا سوال ایک روٹی صرف ایک روٹی اور وہ بھی سالن کے بغیر یہ حالات ہیں افغانستان میں اس وقت سردی سے وہ ٹھٹر رہے ہیں انتہائی انہیں غلے کی اناج کی ضرورت ہے ہم یہاں طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں آرام سے سوتے ہیں ہمیں نیمتے میسر ہیں افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور پھر انہوں نے اپنے ملک میں نظام اسلام نافذ کیا وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے دل کے وہ سرور ہیں